بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مرتبہ حضرت سکن موسمی شاست تمام میرے قرآن نگرامی آپ سب کو سے سلام عرض کرتے ہیں اور باقی تمام سامعین کو بھی قرآن نگرامین کو بھی جو بھی سنتے ہیں ان کلاسز کو ان سب کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور باقی فکر ہوا کا سلسلہ درس باب و درس نمبر اکتیس اور صبح نمبر تیئیس ہاں جی اور سترہ نمبر پانچ سے شروع ہو رہا ہے پانی کے مختلف صورتوں کے پانی میں بیان ہے ہاں جی ان میں سے ایک پانی یہ فرما رہے ہیں اگر ایک ہمام ہے اس کے پانی کو گرم کیا ہے نہ جیس چیزوں کے ذریعے ناپاکوں کے ذریعے گوبر و ذریعے سے گنجوں کے ذریعے سے تو کیا اس کے پانی میں اس کے پانی کو کوئی نقصان ہے یعنی وہ پانی آیا اور پاک اور پاک کرنے والا ہے یا نہیں اور پاپ بالکل پاک اور پاکانے والا ہے متعما الحمام حمام کا وہ پانی اصلحانے کے وہ پانی جو مسکھانی جس کو گرم کیا گیا ہے ہاں جی ہمام کا پانی جسے جس گرم کیا گیا ہے ولا اکانا بلارواس اگرچہ اس کو گرم کیا ارواز گوبر کے ذریعے سے ولا حضرات دوسرے نذیش اور گنجی چیزوں کے ذریعے سے یعنی اس کو گرم کے لیے جو مٹیریل استعمال کیا لکڑی وہ ناپاک چیزیں ہیں گوبر وغیرہ تو دیکھیے تو کیا یہ پانی پہ کوئی اثر پڑے گا دن نہیں؟ وہ پانی طاہر و متاہرن کیونکہ اس میں جو پانی ڈالا ہوا ہے کے اندر وہ تو پاک ڈالا ہے لہٰذا اس پانی کو کوئی اثر نہیں پڑے گا گرم کرنے کے لیے آپ نے جو چیزیں استعمال کیا ہیں گوبر گندگیاں گند گیا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لہٰذا یہ پانی طاہر پاک کرنے والا ہے خود پاک ہے طاہر کے معنی خود پاک ہے مطرون دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے والا ہے کپڑا برتن جو بھی چیز صاحب دہلیں ان سب کو پاک کرے گا ایک ملدہ ختم آگے فرماتے ہیں ایک جیسے بعض جگہوں پر ہے ہمارے ہاں تو نہیں ہے جیسے ایران وغیرہ میں ہم نے دیکھا تھا بڑے بڑے حمام بنا جاتے ہیں اس کے بیچ میں ایک اچھا خوش بھی بنا دیتے ہیں اس میں قلطین کی مقدار کا پانی اس میں جمع ہے جیسے کہ آپ نے پہلے قلطین کی مقدار دو سو ایک کلو تارو بنتا ہے اس میں جمع ہے تو اس پانی میں کہتے ہیں اگر کوئی انجام والا کوئی بھی متعددی بیماری رہنے والا جلدی بیماری رہنے والا برس کے بیماری والا اس میں اگر اس نے نہیں, اس میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے یا اس میں اس نے غوطہ لگایا اپنے آپ کو تو وہ پانی پھر فرماتے ہیں استعمال کے لیے جائز نہیں ہے وہ پانی نجی شمار ہوگا یہ جو ہے اس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں فرماتے اور ماحول قلتین قلتین کے کا پانی جو کہ میں آپ سے پہلے بتایا دو سو ایک کے کی مقدار بنتا ہے فی الحمام الزیع اس حمام میں قلطین کے مقدار کا پانی اس حمام میں کہ یاسو ہاں جی یا وہ صوفی ہی زول جس پانی میں ہوتا لگا ہے ہاں جی ڈبکی لگایا ہے ہاتھ ڈالا ہے زول جزام جزام کی بیماری والے نے جو کہ جسے کچھ ہاں جی پھیلنے والی بیماریوں میں سے اس کو کوڑا سے تعبیر کیا ہے وہ برس سے اور سفید کوڑا بولا جیسے برس کی بیماری ہاں جی ہاں جس کا شیپ برس والا تو برسی برس برس کی بیماری و ظول جرپ, جرپ خارش, خارش کو بتیں زو والا یعنی ظول جرپ یعنی خارش والا آدمی جس کے جسم پر خارش کی بیماری ہے یا کوئی اور بیماری جو جسم پر مختلف پھوڑوں کی شکل میں ہے دانوں کی شکل میں ہے جو دوسرے کو بھی لگتا ہو تو ایسی لوگوں نے اگر اس پانی میں وہ لگایا ہے لگایا ہے تو وہ پانی نہ نا پاک ہے یا ظلم سے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے سوا شاعر نجازات علاوہ بر تمام نجاستوں کے یعنی تمام نجات بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے استعمال سے اسی لیے شریعت نے ہمیں حرام کرا دیا نجیس کرا دیا اس کو منجس کرا دے دی دیا ہاں تو اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی فرماتے ہیں یہ چیزیں جو ہے نقصان پہنچانے کے نجیس ہونے چیزیں بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں اس لیے فرمایا یہ نجیس ہے اور انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. لہذا فلا ہے لہذا فلاں یہ جو جو تجائش نے استعمال استعمال کرنا مائل قلتین قلطین کی مقدار کا دو سو ایک کلو کی مقدار کا جو ایک ہوس میں جمع ہیں فی الحال حماموں میں جس سے جمع کیا اس میں اسم کی چھٹی بیماریوں والا دوسرے کو لگنے والے بیماریوں والا نے اگر اس میں ہاتھ ڈالا ہے اس میں یا اس میں اپنے جسم پر آنج اس میں اس نے جو غوطہ لگایا ہے تو اس سورج میں اس پانی کا استعمال کرنا لا یا جو جائز نے اس سے مال قلتین قلتین کی مقدار کے پانی کا جو حمام حل ہمامات میں ہیں ہمام میں ہیں البتتا یعنی کسی صورج میں بھی یہ تاکید کے لیے کہ اب اس کا ہمام کے بیچ میں جو قلعین کی مقدار کا پانی ہوس میں جمع ہے اس میں جسم کے لوگوں نے اگر ہاتھ ڈالا ہے اس کو استعمال کیا ہے اس میں ڈبکے لگایا پوتا لگایا تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے البتہ کسی صورت میں ہے کیوں کہ لیا نل حضرہ کیونکہ اپنے آپ کو بچانا من الامراض ساری ایسے بیماریوں کا جو دوسروں کو لگتے ہیں ساریہ چھوٹی بیماری پھیلنے والے بیماری ان سے اپنے آپ کو بچانا واجبن واجب ہے لہٰذا اس پانی کے استعمال سے جس میں ایسے لوگوں نے ہاتھ ڈالا ہو تو دوسرے کو بیماری لگ جائے گا ان سے بچنا بھی واجب لہٰذا اس پانی کے استعمال بھی حرام ہے ہمارے لے اور یہ ایک نوتا ختمات دوسرا فرماتے ہیں ایک حمام ہے ہاں جی اس میں آپ نے نہایا اس کے فرش پہ آپ نے نہایا تو یقینی بات ہے ہمارے نہانے سے پانی جس رحمت جسم کو پاک کر لیتا ہے ہمام کی فرش کو بھی ساتھ ساتھ پاک کر لیتے ہیں اس پر پانی ڈالنے سے بالنے سے تو اگر کبھی مجبور ہو گیا تو آیا اس حمام کی فرش پر جس پر اسی فرش کے اپنے رنگ کے علاوہ کسی ناپاک چیز کا اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں ہے آپ نے صحیح تحقیق کیا جس سے جو, جو گیا کوئی ناپاک چیز اس فرش پہ لگا ہوا نہیں ہے اس کا کوئی کلر نہیں ہے صرف اسی فرش کے جو بھی کلر ہیں ہاں جی اسی کے علاوہ کوئی کلر نہیں ہے اور آپ کو نماز قضا ہو رہا ہے ہاں جی تو میں اس ہانے میں اسے غسلہانے میں یہاں حمام سے غسلانا ہے جس میں باتھ روم نہیں ہے باہر ملکوں میں یہ زیادہ ہے ایران وغیرہ میں ہاں جی غسل باتھ روم ساتھ نہیں ہے صرف وہ نہانے کی جگہ ہے تو اس کے فرش پر کوئی ناپاک کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے ہاں جی اس صرف اسی فرش کے اپنے رنگ کھلا ہوا تو اس پہ آپ کو اچھا نماز پڑھنا مقروف طور پر جائے سے جب مجبور ہو جائے ہاں جی یہ فرما رہے ہیں اور فرش الحمام حمام کا یعنی غسلانے کا فرش یہ صرف رسنانہ ہے جس میں باتھ روم ساتھ نہیں ہے. یہ گھسانا مراتے ہے کیونکہ ایران وغیرہ میں یہی یہ ہوتے تھے حمام کا فرش گھسانے کا فرش انلم یقن علیہ اگر نہ ہو اس کے فرش پہ اثر ال کسی رنگ کا اثر غیر الرش فرش کے اپنے رنگ کے علاوہ فرش کے رنگ اپنے رنگ کے علاوہ کسی اور نہ چیز کا کوئی رنگ ادھر نہیں ہے. نظر نہیں آ رہا ولا یا تبعین اور آپ کو واضح بھی نہیں ہو رہا کسی اور رنگ کے ہونے کا ان دہری آپ نے جستجو کیا تلاش کیا تحقیق کیا تحریر جستجو تلاش تحقیق ہی جی آیا اس پر کوئی اور کلر ہے یا جو اس کا کلر نظر آلے کسی نجیش چیز کا کلر ہے یا اسی فرش کا اپنا کلر ہے اس کا اپنا رنگ ہے اس میں آپ نے تحقیق کیا تو بھی آپ کو یہی لگا یہ اس حمام کا اپنا فرش ہے کسی نجی چیز کا اس کا اثر نہیں ہے. تو اس صورج میں جو ہے یہ غسلانے کا فرش یا تو پاک ہو جاتا ہے یا تو بالغ اصلی دہنے سے دہنے سے ہے آپ نے اپنے آپ کو دہا لا ہے دوہیا تو ساتھ ساتھ اسی سے آپ کا جسم پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حمام کا فرش بھی پاک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شک گیا تو آپ اس کو دو سکتے ہیں دھونے سے پاک ہو جاتی ہے تو پھر اس دہانی اگر آپ کو کوئی شک ہو گیا اس کا آپ لیں گے تو پاک ہو جائے گا اب اب ہیں تو آیا اس حمام پر فرش جو کہ پاک ہے فرش تو پاک ہے اس پر کوئی نجیس چیز کا اثر نہیں ہے ہاں جی تو کسی چیز کا کوئی ناپاش اس کے اپنے کلر کے علاوہ کوئی کلر نہیں ہے تو وہ دوہنے سے پاک ہو جاتے ہیں اور ساتھ آپ کے غسل کرنے سے آپ کے جسم پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا فرش بھی پاک ہو جائے گا اب حرمتیں وہ جو سالات والے تو پھر اس پر پھر نماز پڑھنے جائزے کیونکہ اگر کوئی اثر نظر آئے کر پرنہ سے پاک ہو جائے گا تو اس پر نماز پڑھنے جائز سے بالکراتی مغروف طور یعنی آپ کا نماز کا جو, جو, جو ہے اگر آپ نے کسی عمام میں نہانے کے لیے کیا باہر جیسے ایران وغیرہ میں ہے شہروں میں بھی ہے باہر گزرانے ہوتے ہیں ہاں جی لیتے ہیں تو ان میں جو ہے پاسان میں بھی ہیں ان میں اگر آپ نے جو ہے نہانے گیا اور نماز کا ٹیم ختم ہو رہا ہے قضا ہو رہا ہے جیسے میں شوق کی نماز ہو تو اس میں جلدی میں آپ نے وہیں پر نماز پڑھ لے کیونکہ گھر آئیں گے یا وہیں کے وہ جگہ ڈھونڈیں گے تو نماز قضا ہو جائے گا اسی صورتوں میں وہاں نماز پڑھنا چاہیے تو وہ پاک ہے لیکن کیونکہ وہ ہے اس لیے مقروف طور پر نماز کا پڑھنا وہاں جائز ہے یعنی مقروف طور پر جائے سے کوئی افزلت نہیں ہے مجبوری کے مقام پر نماز کو قضا کرنے سے آپ وہاں نماز پڑھ لیں یہ بات آپ کا تین مختلف مسائل ہوا ہاں جی ایک تو کا پانی جو ہے نجی چیزوں سے گرم کیا ہو اس کا پانی پاک ہے پاک کھانے والا ہے باقی فلتین کے مقدار کا پانی ہاں جی جو دو سو ایک کلو کے مقدار تاریون تعلیم بنتا ہے اس میں جذام برس کی بیماری خرچ کے معنی نہیں آئے اس پانی کے استعمال مکمل طور پر حرام ہے باقی ہمام کے فرش پر جو ہے اگر وہ پاک ہے کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہا ہے کا حادثہ اس پر مجبوری کی مقام پر مخلوط طور پر نماز پڑھنا جائے اب آگے کنواں کے میں فرماتے کوئی نجی چیز پڑ جائے کنواں سے مراد وہ کنواں ہیں یہاں پر جن میں وہ اندر سے پانی نکلتا ہے جیسے کراچی وغیرہ میں پنڈی ہوئی ہوں جہاں پہ دیکھا ہاں تو کنواں گاؤں میں ہوتے ہیں اس میں ہم باہر سے پانی ڈالتے ہیں جس سے ٹھنڈا کرنے کے لیے یا مٹی نیچے کے نیچے جمع پانی ہیں پانی صاف کرنے کے لیے وہ وہ کنواں مراد نہیں ہے وہ کنواں جو اندر سے پانی نکلتا ہے ہاں جی جسے میں ہم نے بنایا ہوا ہے اس کنواں کے اور بیور نظا واقعی جب اس میں واقع ہو جائے نجس کوئی ناپاک چیز کوئی ناپاک اس میں واقع ہو جائے تو ان جہاں نکالا جائے گا این و کو جو بھی نجیس چیز اس میں گرا ہے خود اس چیز کو وہاں سے پہلے فراس کرے مرغی اس میں جائے کوئی بلی چوہا گر گیا گر کے اس میں مر گیا تو اس این نزیس کو پہلے نکالیں گے نکالنے کے بعد وہ ماؤ ہوا اس کے پانی کو بھی اتنا نکالیں گے خط یا سرا یہاں تک کہ ہو جائیں یہ پانی غیر متغیر لو نہیں. یہاں تک کہ اس کے اگر اس نے جس چیز کی وجہ سے اس کے پانی رنگ میں کوئی تبدیلیاں آیا ہو تو اس کا رنگ پھر نارمل ہونے تک اس کے رنگ غیر متغیر لو رنگ غیرمتع متغیر ہونے تک یعنی رنگ نارمل ہونے تک آپ جو ہی پانی کا اپنے رنگ آنے تک اس سے پانی نکالیں گے وری اس طرح اس کے بو بھی نارمل ہونے تک پتہ میں اس کے مزہ بھی نارمل ہونے تک اگر اس نے جس کے گنے سے ان کے رنگ بو مزہ میں تبدیل آیا ہو تو اتنا پانی نکالیں کہ اس کی یہ چیزیں پھر نارمل ہو جائے والا اب میں کتنے اس میں سے ڈول نکالوں پانی کا آدھا پانی نکالوں پورا نکالوں کیا کروں فرمات والا یتعین اس سلسلے میں معاون نہیں ہے مقدار کوئی خاص مقدار یعنی آدھا نکالو کان کا پانی پورا نکالو اتہائی نکالو ہاں جی ایسا کوئی حکم نہیں معاین نہیں اس کا مقدا والا اداً ان کوئی ادا عدد سُنا چاہیے کیونکہ اس کو اگر ڈول سے نکالا جائے جیسے باقی فقہ عالم السلام کی الطا میں ہم مختلف جو چیز گرا ہے اس حوالے سے بڑی چیزوں چھوٹی چیزوں اس حساب سے جو نجس چیز گرا ہے ان کے ڈول کی تعداد میں اضافہ ہے کبھی کہا ایک دن پورا پانی نکالو باہر کبھی بولتے ہیں دو تین دن پانی نکالو کبھی بولتے ہیں مسلسل نکالتے رہو کبھی بولتے ہیں تین سو ڈول نکالو دو سو ڈول نکالو اس ان کی عادت معین ہوا ہے تو شاہی فرماتے ہیں نیے کی جو اتنا مقدار یعنی اس کا ایک تہائی دو تہائی پورا ایسے مقدار کے تعین بھی نہیں ہے عادت خطین بھی نہیں ہے ڈول کے حساب سے بس اتنا نکالو کہ اس کا رام و مزہ ہر چیز نارمل ہو جائے کوئن وقافل مائع اور اگر یہ نئے مذہب اگر واقع ہو جائے پانی میں خون کا اتنا قطرہ جو سے بمشکل دیکھا جا سکے یعنی نہ دیکھا جا سکے کار ماں لائے پانی میں ماں لا مائع خون کی اتنی مقدار لا یدرک ہو جس کو درخت نہ کر پائے نہ دیکھ سکے ہاں یہ طرف یعنی آپ کی نگاہ دم خون میں سے یعنی خون کے اتنے قدرا اس میں گرا جو آنکھ سے دیکھنا وہ قدرہ اتنا باریک ہے اس کا دیکھا نہ جائے ہیں مالا ادر کو طرف آنکھ نہ دیکھ سکے اس خون کے اس ذرے کو جو اس پانی میں گرا ہے تو وہ پانی جو جیسے مسلسل کسی برتن میں کے ذرہ میں خون کا اتنا قطرہ پانی ایک ذرہ گرا جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکا لیکن ایک ذرہ گرا تو یہ جو جو تہارتوں جائز ہے تحرت کرنا غسو غسل وغیرہ کرنا چیزوں کو پاکر بھی اس پانی سے لیکن کب ان لم یوجد غیر ہو اگر اس پانی کے علاوہ اور پانی نہ ملے تو یہ پانی جس میں ہاں جی خون کا ایسا قطرہ گرا جو ہاں سے نہ دے سک نہ دے سکے تو اس پانی سے کو استعمال کر سکتے مجبور موقع پر ان لم یوجد غیر اگر اس کے علاوہ اور پانی نہ ملے ولو نَجِ ولاجیس آج نئے ملق آپ کے پاس دو برتن ہیں ان میں سے ایک ناپاک ہوا ہے ہاں جی دو برتن میں پانی ایک پانی ناپاک ہوا اس میں آپ کو یقینی نظر گرا لیکن کس میں گرا ہے یہ پتہ نہیں ہے ہاں جی اس برتن میں گرا دوسرے پتہ اس کے اس پانی میں گرا دوسرے پانی میں یہ پتہ نہیں چلا تو وہاں کیا کریں میں جی جیسا کر ناپاک ہو جائے احد العین اینا برتن ہاں جی دو برتن اگر دو برتنوں میں سے ایک ناپاک ہو جائے بلا تعین لیکن تعین آپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو یقیناً ایک ناپاک ہو کون سا ناپاک ہوا یہ کو تعین نہیں کر سکتا آپ کو یاد نہیں رہا پتن نہیں تو ہوا لیکن یہ یقیناً ایک ناپاک ہوا تو پھر لا یا جو, جو تو پھر جائز نے پاک ہی حاصل کرنا ہے بھیما ان دونوں سے پھر آپ ان دونوں کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بھی ناپاک ہو یہ ہو سکتا ہے ناپاک ہو نہیں پڑھ یہ ناپاک ہو تو پھر ان دونوں برتنوں کا استعمال کو آپ چھوڑیں گے دونوں کا استعمال نہیں کریں گے تو اس طرح آج کا درس ہے اختتام کو پہنچنا ہے پانی کے بارے میں مختلف احکامات ہوئیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک دین کے احکامات کو جان کر عمل کرنے کی توفیق طافرما فرمائے و آنکھیں بند کر کے عمل کرنے سے ہم سب کو ماحول کے جان کر دین پر عمل کرنے کی توفیقہ طافرما مین